السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق عدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم رجيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يتعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد وإنا أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدية هدية محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغره لمعدتها بلا مودتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظلا وغواه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدري وحد من قولي لقد قال اللہ سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من, من بسم اللہ الرحمن وسلم کے فرمان کے مطابق آج کا دن بھی ایام تشریف میں شامل ہے قربانی کے چار دن ہیں ایک یوم المحر دس خلاصت و ایام الواحدہ ہو اور آج والے تین دن گیارہ بارہ اور تیرہ تین دنوں کو ایام تشریف کہا گیا ہے اور تینوں دنوں میں قربانی مشروع ہے اور یہ تینوں دن کھانے پینے کے دن قرار دیے گئے ہیں دن, ہماری عید کے دن شمار ہوتے ہیں اور یہ تینوں دن تکبیرات کے دن ہے تھوڑا عرش رحجہ ہے اور یہ تین دن یہ تکبیرات کے دن ہے اور کثرت بھی رات پڑنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ دن قریب اختتام ہے ملک ہمیشہ جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے آج آخری دن ہے جامع یعنی تشریح میں سے تو اس آخری دن کی مناسبت سے مغرب تک ہم تقبیرات پڑھ سکتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ اور کثرت سے تقبیرات پڑھنی چاہیے سبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے تقبیر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ماحل مَا مہل بلاک مقبے ہوں اللہ جن ہوں کوئی طلبیہ پڑھنے والا جب بھی طلبیہ پڑھتا ہے یا کوئی پڑھنے والا جب بھی تقبیر کہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی جاتی ہے اس حدیث سے طلبیہ کے ساتھ ساتھ تقبیرات کی بھی اہمیت تبیرات کا اجر و ثواب واضح ہوتا ہے جب بھی تقبیرات بڑھی جائیں تو اللہ رب الرسد کی طرف سے جنت کی بشارت جاتی ہے تھوڑی جاتی کرنا یا پڑھنا یہ دین اسلام کے بالکل ابتدائی عوامل میں شامل تھا بسم میں اللہ الرحمان الرحیم یا مدت سے مربع کا حکبر یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل شروع مار ہوتی ہے دوسری یا تیسری بڑی جس میں رب کا فکبر اپنے رب کی تکبیر کرو اپنے پروردگار کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کا اور کبریائی کا اعلان کرو تو یہ آغاز دین سے یہ حکم نبی اسلام کو حاصل ہوا تقویر کی اہمیت واضح ہوتی ہے ظاہر ہے کہ تقویر جو ہے یہ ہر بندے کے عقید اور ایمان کا حصہ ہے اللہ اکبر یہ تقبیر کا کلمہ ہے سب سے چھوٹا کا معنیٰ اللہ سب سے بڑا ہے یہ تقویر ہے کہ اللہ تعالی کی کبریائی کا عقیدہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب سے بڑا ہے تمام مخلوقات خواہ وہ کتنی بڑی ہو اللہ تعالی ان سب سے بڑا ہے یہ ایک عقیدہ ہے تقویر کے وقت انسان کے دل میں جاگزیر ہو تاکہ اس کا ظاہر و باتن یکساں ہو جائے جو لفظ اس کی زبان پر ہے وہی معنی اس کے دل میں ہو یہ اذکار کے محاذے میں سے ایک بہت بڑا حسن ہے کہ زبان اور دل کی یکسانیت ان اذکار سے حاصل ہوتی ہے دین اسلام میں ایک بڑا شرف ہے اور ایک مسلمان کی عظمت کی ایک نشانی ہے کبھی تو بہت سی عبادات کا شعار تکبیر ہے اذان اللہ اکبر یعنی تکبیر سے شروع ہوتی ہے اذان کا شعار تکبیر ہے اقامت تکبیر سے شروع ہوتی ہے طواف کرتے ہوئے ہر چکر کی تقبیر پر حجر اسرد کے استلام پر تکبیر کہنا ضروری ہے حج کے شعر میں بھی تکبیر شامل ہے نماز تو تبیر کی بہت بڑی اساس ہے تقیر تحریمہ جو نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ اکبر یہ تکبیر کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے رسول اللہ حدیث ہے تکبیر و تحریر تحریر و تسلیر نماز کی تحریر جو ہے وہ تکبیر تقبیر عبیر جب آپ کہہ دیں تو بہت سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے چلنا پھرنا گفتگو کرنا سونا یہ سب حرام ہو جاتا ہے یہ تقبیر تحریم سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ اور تسلیم جبکہ سلام پھیرنا یہ نماز کی تحلیل ہے جو چیزیں اب تک حرام تھی وہ حلال ہو جائے. اب چھانا پینا چلنا پھرنا آنا جانا لیٹنا جاگنا سونا سب حلال ہو چکا ویر تحریمہ جو ہے یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے اور پھر پوری نماز میں بار بار تقبیر کا اعدادہ ہوتا ہے رکو جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر دوسرے سجدے کے لیے پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر دو رکاج سے اٹھتے ہوئے بار بار تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر دن میں بار بار اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا چرچا ہوتا ہے اور اس کا اظہار اور اعلان ہوتا ہے اور یہ شرف اسی کلمہ تقبیر کی بنا کو صرف نماز کے فرائض شمار کر لیے جائیں سترہ فرض دن رات میں ہوتے ہیں تو چورانوے تقبیریں بنتی ہیں اور اگر سنت ہے ساتھ شامل کر لیں کم از کم بارہ سننے تھے پھر جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں جن میں تینتیس بار اللہ اکبر بھی ہے اور یہ پانچوں نمازوں کے بعد ہیں اگر ان کا اہتمام ہو دن میں سینکڑوں بار تقریباً چار سو کا عدد بنتا ہے یہ تقبیر کا کلمہ بار بار دہرایا جاتا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معنویت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یعنی سب سے پہلے آپ مخلوقات کا تصور کریں بڑی بڑی مخلوقات ہیں کسی مخلوق کا احاطہ ممکن ہے زمین ہے بڑی مخلوق ہے ساتوں آسمان کر اللہ کی کرسی اللہ کا عرش بڑے بڑی مخلوقات ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے تو ان کے خالق کا احاطہ کیسے ممکن ہے یہ ایک بڑا مارکل آ عقیدہ ہے شلوار رب الوسف کی ذات ہمارے تصورات سے مابرا ہے ہماری عقور اس کی مخلوقات کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اس کی ذات کا احاطہ کیسے ممکن ہوگا اللہ اکبر اس معنیٰ میں اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے تو یہ کلمہ دن میں بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس مکمل معنویت کے ساتھ اور ایک ٹھوس عقیدے کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے پر بائے صحابہ کو جنت کی بشارت دی صحیح بہاری کی حدیث کے مطابق آپ ایک سفر میں تھے صحابہ بھی ساتھ تھے دور سے کہیں ایک محسن کی آواز سنائی تھی جو اذان دے رہا تھا اس اللہ اکبر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں قیادت یہ شخص فطرت اسلام پر ہے نے عقیدہ توحید کی ترجمانی کی ہے جو ایک فطری عقیدہ ہے عدیز ذہن میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اقوام میں امت ہی جب رولر جنرل افید مصرو افید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے سینے ان کے دل پرندوں کے سینوں کے مانند جیسے پرندوں کے دل ہیں پرندوں کے سینے ہیں بالکل اسی طرح میری امت کے افراد کے سینے ہوں گے اور دل ہوں گے یہ تشریح پرندوں کے دلوں سے دو وجوہ کی بنا ہوں ایک تو بعت بار توقر توحیر کا سب سے اہم شوق ہے پرندوں کا توقل معروف ہے بلکہ حدیث بھی ہے ان کو حکا تبکل ہی مائنتا ہے تاکہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حقوق تبکل تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح ڈوسی جیسے پرندوں کو دیتا یعنی پرندوں کی طرح تفکل کر لو وہ اپنے گھر سے پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے اور رات کو بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتا ہے یہ پرندوں کا توقل اللہ تعالی کی ذات پر توکل توحید کا ایک اہم باغ ایک بڑا اہم شعبہ ہے پرندوں کو اس باپ کا درش کس نے دیا کون سی پہڑی ان پر اتری نہ توحید ایک فطری عقیدہ آیات بیہ ناتھ نے اس فطری عقیدے کی مزید تصدیق کر کرتے یہ پرندوں سے تشریح کہ کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کی مانے ہوں گے پرندوں کے دلوں کی مانیں یہ تشریح اعتبار توقع یا پھر ایک اور تشریح ہے وہ ایک رحم دلی رقت اور دل کی نرمی دل کے اندر رحمت اور شقب کے جذبات کبھی پرندوں کا مشاہدہ کیا جائے اور ان کی اس نرمی اور رقت قلبی کو محسوس کیا جائے جو لوگ نرم خو نرم دل ہو رحم دل ہو درشت نہ ہو نہ ہو ان کے دلوں میں کساوت نہ ہو بلکہ ان کے دلوں میں پرندوں کے دلوں کی طرح نرمی ہو یہ ہو کہ جنت کے داخلے کا سبب بن جائے گا تو ہر توحید کا عقیدہ جس کی معرفت پرندوں کو حاصل یہ ایک فطری عقیدہ تبھی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کی تقریر سنی اللہ اکبر فرمایا فطر یہ شخص جو بھی ہو فطرت اسلام کو رہے کیونکہ اس نے توحیر کی ترجمانی کیرما کہ دخل پر جنت تو جنت میں داخل ہو چک ان دو گواہیوں کے ساتھ ایک اللہ کی تقریر کے ساتھ دوسرا اللہ تعالیٰ کی الوحیت کی وحدانیت کے ساتھ کہ وہ اکیلا رب ہے اکیلا الہ ہے میں یہ گواہی دیتا ہوں فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہو جائے یہ تقبیر اور تحریر کی فلیلت ہے کہ نبی السلام نے ایک انجانی آواز سنی اور ان دو گواہیوں پر اسے جنت کی بشارت دے دی تقبیر انتہائی محتم بشان عقیدہ ہے ان چار کرمات میں تقویر بھی شامل ہے جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے افزاد کلام کہا ہے فرمایا افزاد ارب بہترین کلام چار جملے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ و اکبر تو ان بہترین جو چار کلام ہیں ان میں تبیل بھی شامل امر ہانی کی طویل حدیث مسلم احمد میں کئی بار بیان ہو چکے جس میں امر ہانی نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور زیادہ عمل سے قاصر ہوں مجھے کچھ عمل بتائیے بیٹھے بیٹھے ادا کرتی رہو اور بیٹھے بیٹھے اس عمل کا اہتمام کرتی رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنی چچا چچاد بہن کو انہی چار کلمات کی تعلیم دی سبحان اللہ واللہ و لا الہ الا اللہ وحمد اکبر اور ان چار کلمات کی فضیلت بھی بیان فرمائی اللہ اکبر کی شان اور فضیلت یہ ذکر برمئی مخلد متقبر اللہ اکبر کا ہوگی سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمد للہ سو دفعہ نہ سو دفعہ اللہ اکبر اگر سو دفعہ اللہ اکبر ہوگی تو گویا تم نے اونٹ اللہ کے رحم قربان کر دی ایسے اونٹ جن کا قلعہ موجود ہو اور جن کے قبول ہونے کی گارنٹی ہو متقبل جو قابل قبول ہو تم نے ایسے سو اونٹ اللہ کے رحم صدقہ کر دی ہے قربان کر دی ہے اگر تم سو دفعہ سبحان سو دفعہ اللہ اکبر کہو یہ تقبیر کی فرضی ہے یہ کلمہ انتہائی محتم بھی شان نبی اصل اللہ اقول سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ بلاہ اکبر احب علیہ الشمس اگر میں ایک دفعہ یہ چار کلمات دہرا دو دوں جن میں اللہ اکبر بھی ہے تقبیر بھی تو فرمایا کہ مجھے یہ چار کلمات ہر اس چیز سے محبوب ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے اب یہ دھوپ کہاں نہیں جاتی کہ سورج پوری کائنات کو منور کرتا ہے ہر جگہ اس کی دھوپ پہنچتی ہے فرمایا کہ جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی ہے وہاں وہاں کی دولتیں سربتیں مجھے مل جائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک دفعہ یہ چار کرمات دوہرا دو سبحان اللہ الحمد للہ بلا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر تو ان چار کرمات کی فضیلت میں اللہ اکبر تکبیر کی فضیلت بھی داخل اور شامل ہے اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے اور بالخصوص آج کے دن جو جو اس وقت جو دن گزر رہے جو آخری دن ایم تشریف کا ان میں تقبیرات پڑھنے کا حکم ہے اور کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے اور ان ایان تشریف کے آخری لمحات باتیں ہیں سورج کے غروب ہونے تک تقبیرات پڑھی جا سکتی ہیں تو آخری ان لمحات میں ہو تقبیرات پڑھی جائیں اور اللہ کی کی بلند کی جائے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ حدالحزت ہے ہر قسم کی کبریائی کا مستحق ہے ایک عزیز قدسی نبی علیہ السلام کا شاید ہے کہ اللہ فرماتا ہے کی اور اداری بر عز و ادار تکبر میری اوپر کی چادر اوپر کی چادر کو رضا ادار بولتے ہیں اور نیچے کی چادر کو ادار بولتے ہیں ادار فرمایا کہ تکبر کبریائی یہ میرا اوپر کا لباس اوپر کی چادر اور عزت اور فخر نیچے کا لباس کو آپ غور کریں اس کلمے کی تہ میں جانے کی کوشش کریں کہ اللہ بر عزت کا یہ لباس ہے تبھی تو وہ بندہ انتہائی مقبول ہے اور وہی اور نفرتوں کا مستحق ہے جس میں تکبر پیدا ہو جائے اس بے کو اس بات کا احساس نہیں ہے یہ تو اللہ کی چادر اور میں تکبر کر کے اس کے لباس میں ہاتھ ڈالتا ہوں یہ تو مر جانے کا مکان تبھی للیلا اسلام کی حدیث ہے لئی لخور جنتم کانا کی قلبی متخان اور خبا کے خرد جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو کر وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے اور ایک حدیث میں نہیں جج رائے چند داخلہ تو دا دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے وہی نرائے خا ت مصیرت سب عین عام حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی دوری سے محسوس ہوگی مگر اس شخص کو نزدیک نہیں ہوگی معنی یہ شخص جنت سے کم از کم ستر سال کی دوری پر ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کیونکہ قبر اللہ کی زینت توازن بندے کی زینت اور ایک بندہ اگر اللہ کے لیے توازو اختیار کر لے جھک جائے چھوٹا بن تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میں اسے ضرور بلندیاں دوں گا رفتیں ادا کروں اللہ رفا اللہ, اللہ, اللہ کس شخص نے اللہ کے لیے توازو اختیار کی اللہ اسے بلندیاں ادا کرمائی اور جو شخص کبر میں مبتلا ہو گیا تکبر کر بیٹھا چاہے تکبر کی وہ کیفیت ایک رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام حران تبھی دلیل اسلام کی حدیث ہے کہ اکرما رقد میں رب ہی بہ ہوا ساجد بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قر کب حاصل ہو؟ کیا وہ ساتویہ آسمان پر پہنچ کر اللہ کا قرو پائے گا نہیں فرمایا کہ جب وہ سجدے میں گرا ہو تب وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو چاند پر پہنچ کر نہیں بلکہ زمین کی گہرائیوں میں اللہ کے لیے تبادو اختیار کرتے ہوئے اپنے ماتھے اور ناک کو زمین پر ٹیک دے گھٹنے ٹیک دے اپنے ہاتھ ٹیک دے جو سب سے بڑی پستی ہے لیکن ایسا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو تقسیم کچھ ایسی ہے کہ خالق کے لیے تکبر ہے اور مخلوق کے لیے توازر جو شخص خالق کے لیے توازو کا عقیدہ رکھے گا وہ کفر قبر تکبر ہوگا اور جو شخص کسی مخلوق کے لیے کبر کا عقیدہ رکھے گا یا کوئی مخلوق اپنے لیے تکبر کا عقیدہ رکھے گی اس کے لیے جنت کا داخلہ حرام ہو جائے گا پرب کا فکبر اپنے رب کی تبدیر بیان کرو فکبر ہو تک ہو تقبیر اپنے پربر کی خون تقبیر کرو جس کا مین عباس اللہ نے کیا بادم ہو تعظیم کہ اس کی شدید ترین تعظیم کرو تقبیر کا معنی نے سخت ترین تعلیم کرو اس تعظیم کی تین تفویریں یا تین معنی ایک معنی زبان سے اس کی کبریائی کا اقرار اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے دوسرا معنی دل میں اس کی کبریائی کا عقیدہ اور اس کی کا عقید ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کی کبریائی کا احاطہ ممکن نہیں ہے تاخر یا تصور ممکن نہیں ہے کسی قسم کا تخیر ممکن نہیں ہے اور تیسری چیز اللہ تعالی کی تعظیم اور کبریائی میں انتہائی اہم ہے کہ جب اس کو سب سے بڑا مان لیا تو پھر سب سے زیادہ اسی کی ہدایت اسی کی فرما برداری ہم پر حتمی طور پر فرض ہو جائے اب اس کو بڑا ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو پورا کر جو فرائد اور واجبات ہیں انہیں ادا کر اور اس کا سب سے بڑا ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کا اتنا چلان ہو کہ جس جس چیز سے اس نے روکا اس سے بعد آ جا یہ ایک معنی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہو زبان پر اقرار ہو اور دل میں کبریائی کی تصدیق ہو اور باقی جسم کے آغاز سے ایسے عمل کرو کہ وہ عمل واقع تھا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی تصدیق کرو ایک بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہ عقیدہ نا قابل قبول جس ذات کی بڑائی بیان کر رہے ہو اور جس کی عظمت کا عقیدہ دل میں جا ہے تو اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات کو مانو اور اس کی نافرمانی سے یکسر گریز کرو تب اللہ اکبر کا معنی پورا ہوگا اور اگر خالد کی تباہ نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی سے گریز نہیں کرتے تو اس کی کبریائی کا عقیدہ اس کا اظہار اور چرچا سب ناقابل قبول قابل قبول تبھی ہوگا کہ کبریائی کو ان تینوں حیثیتوں سے مانو زبان کے مسلسل اس کی کبریائی کا اظہار اور ذکر اور چرچا اللہ اکبر کا فرق اس کی گواہی کہ اللہ سب سے بڑا ہے اتنا بڑا کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے اس زیادہ بارہ کا تصور ممکن نہیں اور تیسری شے یہ ہے کہ جو اس کے احکام اور فرائض اور واجبات ہیں انہیں قبول کرو اور جو اس کے نواہی ہیں جس سے روکا اس نے ان سے بچو اور اجتناب کرو تب اللہ ابر کا معنی پورا ہوگا تو تقبیرات کے ساتھ ساتھ اس مائنویت پر غور کرنا ضروری اس عقیدے کو بنانا ضروری کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات سے بڑا سورج چاند ہمیں نظر آتے ہیں ہماری زمین سے کہیں بڑے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے اور ان کی آسمانوں کے سامنے کیا حیثیت اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے امر کی تعبیر آج رات کی خبر ہے سو چاند کرن کی کال میں دس بجے آزاد ہوگا گیا بڑی مخلوق اللہ اپنے امر سے اس کے نور کو سرو کر لیتا ہے ہمیں بتانے کے لیے تمہاری اس کے مقابلے میں کیا ہے ہے تم کس زر پر میری نافرمانی کرتے ہو چاند نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے عمر سے بالکل وقت پر اپنی منزلیں طے کرتا ہے تم کس زر پر نافرمانی کرتے ہو اگر اپنے ایک عمر سے چاند کے نور کو سلب کر لوں تو پھر تمہاری اس کے مقابلے میں کیا ہے ہے یہ ایک نشانی ہے یہ نشانی شرعی بھی ہے اور قدری اور قونی بھی ہے شرعی اس طرح کے باہر سے چاند یا سورج کو گرہن دے کر بندوں کو جلجھوڑتا ہے تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حفظ ہوئی سالات جب تم یہ گرہن دیکھو تو نماز کی طرف لاچار ہو جاؤ اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر نماز کے لیے پہنچ جاؤ اور یہ نماز دو رقاعت کے ساتھ باجماعت ہوتی ہے ہر رکعت میں دو رکور دو سجدے ہیں اور لمبا قیام لمبے تیر تو ہر کام چھوڑ کر نماز کی طرف لاچار ہو جاؤ یہ ایک شر نشانی ہونے کا مینا ہے اور قدری نشانی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے امر سے جب یہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہوتی ہے تو چاند گرن ہوتا ہے کیونکہ چاند کا نور سورج سے مستفاد اور درخو ہے یہ اللہ تعالی کا امر ہے اور اللہ تعالی نے طے کیا ہوا ہے ایسا معاملہ کب کب ہوگا اور یہ سب اللہ کے امر سے ہے اللہ تعالیٰ یہ عظیم نشانی ہمیں دکھاتا ہے نبی اسلام کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی خطبہ دیا اور طویل نماز اسمان فکر فرماتی ہیں کہ میں نماز میں کھڑی تو ہو کے مگر قریب تھا کہ طویل قیام کی بنا پر غش کھا کے گر جاؤں سامنے پانی رکھا ہوا گجرے عائشہ میں تھے اور پانی لے لے کر سر پہ ڈھیل رہی ہے تاکہ ہشی سے بچ جائے طویل قیام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت کا کیبریائی کا اس کی قدرت کاملہ کا اظہار و اقرار ہو اپنی مس کے اندر کا اظہار ہو اور خوب رقت کے ساتھ اس کی طرف لاچاری ہو گڑ ہو دعائیں ہوں کے مخلوقات ہمارے سامنے ہیں اور آسمان کے مقابلے میں چاند اور سورج کی کیا حیثیت مگر نبی اسلام کی ہے کہ یہ ساتوں آسمان اللہ تعالی کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں یا کسی تشت میں اوپر نیچے سات سکے رکھے ہو سات گرہن وہ سات درم ان کی کیا حیثیت ہے اس بڑے تھال کے مقابلے یہ فرق ساتوں آسمانوں اور اللہ کی کرسی کے مابعل اور کرسی کیا ہے عبداللہ بین عباس کی تفصیل کے مطابق صحیح بخاری نے کہ موب و قدم این رحمان یہ رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے یہ کرسی رحمان کے دو خدم رکھنے کی جگہ ہے اس سے اس سات کی عظمت کا اندازہ کیجیے جس کے دو قدم رکھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان سات دیر محسوس ہوتے اور پھر یہ کرسی جو ہے اللہ تعالی کے ہر کے مقابلے میں کیسی ہے کیا نسبت ہے مندل اور جیسے لوہے کا چلا ہو ایک انگوٹھی اور اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے اس چھلے کی اس چٹیال میدان سے کیا نسبت ہے یہ اس کرسی کی اللہ تعالی کے عرش سے نسبت ہے جس کرسی کے سامنے ساتوں آسمان سات سکے محسوس ہوتے ہیں اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستفی یہ ہمارا عقیدہ عرش اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے جس کو آج چار فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے ان فرشتوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ کیجئے اور ان کی عظمت کر نبی السلام کے عدیز کو دینا لیجیے سب کو من مانا کے لیے آج مجھے اجازت مل گئی کہ میں تمہیں ایک فرشتے کی خبر دوں کہ اس کی جسامت کیسی، قدامت کیسی اور یہ فرشتہ حامری نے ارش میں سے ارش کو اٹھائے ہو فرمایا کہ ماں بہن شہمد ادم ہی ری مسیحت سبر میں اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک آپ اپنا ناف کر دیکھ لیں چار اگلی کا فاصلہ ہے فرمایا کہ اس کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے بقد ہے تو باقی اس کی کیا عظمت ہوگی کی کیا جسامت ہوگی کی؟ یہ چار فرشتے اللہ کے عرص کو اٹھائے ہوئے جن کی قیامت کے دن تعداد آٹھ ہو جائے احمد ربی گی اخمدار شربے کا خوف ہوں گے وہ میں نے سمجھ نہیں ہے تو ان تمام مخلوقات کے تصور سے جن کا احاطہ ہماری عقل نہیں کر سکتی اپنے خالق کی عظمت کا کبریائی کا تصور کیجیے اس کا احاطہ ناممکن کہ مخلوق اتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہو کیا اس کی عظمت ہوگی کیا اس کی کبریائی ہوگی اور کیا اس اللہ کا مقام ہے لہذا جب یہ عقیدہ جاگزیر ہو جائے تو اس پورے تصور کے ساتھ اللہ کی کبریائی اپنے اندر پیدا کرو یعنی زبان پر کبریائی کا چرچا ہو دل میں اس معیت کے ساتھ اس کبڑیائی کا اعتراف اور اقرار ہو اور عمل ایسا ہو کہ اللہ تعالی کی ہر امر کی ہدایت ہو اور ہر نافرمانی سے گریز ہو ورنہ اللہ کی کبریائی کا معنی پورا نہیں ہو اور پھر جو آخری ایک تصور ہے اور قابل غور نقطۂ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کسی اللہ کے سامنے ہم نے اکیلے کھڑے ہونا ہے کہ رئی آپ نے دیکھ لی اس کی عظمت ہم نے سمجھ لی اور پڑھ لی ماں بین کو میں رکھا دیں اللہ محرم کو بھلائی سا بہن ہوں تم سب کو تمہارے رب نے اس رب نے جس کی گرائی آپ نے پہچان لی اکیلے اکیلے بلانا ہے اور سب سے سوال کرنے ہیں اور سوال اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو اس اللہ کا سامنا کرنا ہے اس کی عدالت کا سامنا کرنا ہے اور اللہ تعالی نے زندگی کے ایک ایک لحظے کا امتحان لینا ہے ایک ایک لمحے کی ریپورٹ طلب کرنی ہے تو پھر یہ بڑا ہی ہولناک تصور ہے اس اللہ کی عظمت کو ہم پہچانا تو اس عظمت کو پہچاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رود قیامت اس کا سامنا کرنے کے لیے یقینا ہمیں اس اثاثے کی ضرورت ہے جو اس کو خوش کر دے یہ ملاقات بڑی حمت نہ کر لیکن ایسی تیاری اگر ساتھ ہو جو اللہ کو راضی کر دے اللہ کو خوش کر دے تو پھر یہ مارفت کی اصل حقیقت ہوگی جو بندے کو حاصل ہوگی اور اگر ہمارا دل کھوکھ نہ ہے نہ اس کی عظمت کا صحیح معنی اعتراض ہے نہ اس کی حجائت کا حق ادا کر دیں نہ اس کا جلال شامل حال کہ اس کے خوف سے اس کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے اجتناب کرے تو معنی بندے نے اللہ کی ٹیویرائی کو سمجھا سمجھائی پھر یہ تقبیرات کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا یہ حقیقی فائدہ تو ان تمام معنی کا جامہ پہنانے سے ہوگا اور اس شعور اور معرفت کے ساتھ ہوگا کہ اتنے بڑے رب کا میرے اکیلے قیامت کے دن سامنا کرنا ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لہوے کے لیے دینی ہے تو پھر بندہ اسی کی رہائش کے خوف میں مبتلا ہو جائے کہ کیسے یہ سامنا ہوگا اور کیسے کھڑا ہونا ہوگا یہ مقوف کتنا ہیبت ناک اور کتنا ہولناک ہوگا لیکن جو بندے آج اس حق کو پہچان لیتے ہیں اور اندر عزت کی عظمت کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور پھر وہ اثاثہ ساتھ لے کر جاتے ہیں جو اثاثہ اللہ کو راضی کر دے تو یہ کامیابی لوگ ہیں جن کے لیے کامیابی کے واعدے اب نبی السلام کی وہ حدیث صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ماں اللہ مہن بنا کبر کب اللہ بشرابل جن کہ کسی تلبیاں پڑھنے والے جب بھی تلبیاں پڑھا اور کسی تقبیر کہنے والے نے جب بھی تقبیر کہی اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو خالی اللہ اکبر سے نہیں بلکہ اللہ اکبر کا اقرار ہو اور دل میں اس کی گریائی کے معنی کا اعتراف اور گواہی ہو اور عمل سے ایسی تصدیق ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ہدایت انجام دو اور ہر نافرمانی سے گریز کروں ورنہ اس کو سب سے بڑا ماننے کا معنی کیا ہے معنی یہی ہے جب سب سے بڑا ہے تو اس کا امر بھی سب سے بڑا ہے اور اس کی نہیں کے تقاضے بھی سب سے بڑے ہیں تو ضروری ہے کہ میں اس کے عوامر کی اطاعت کروں اپناؤں فوری طور پر کسی تاخیر یا تعتل کے بغیر اور ضروری ہے کہ اس کی نافرمانی سے گریز کروں ان معنی کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا مفہوم صحیح میں ادا ہوگا یہ کلمات پڑھنے کے کلیمات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کچھ لمحات واقعی ہیں غروب آفتاب تک ہمیں چاہیے کہ بار بار چلتے پھرتے یہ کلمات ادا کرتے رہیں اور پھر اس معنی ریز کے ساتھ جس کا ایک لبے لباب ہم نے عرض کیا عملی اطاعت کے ساتھ اپنے اس بڑے رب کی افاعت اور اس کی فرم برداری کے تقاضوں کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بہت سے عبادات کو تقبیر پر کیا ہم نے بتایا کہ تقبیر تحریم نماز کا رکت تحریر و حد تحریم و حد تکبیر کہ تحریم کے صرف تبدیل تحریم صرف تقبیر تو اس کو ہم صحیح معنی نہ سمجھے یہاں طلبہ بھی بہت سے موجود ہوتے ہیں طلبہ سے ذرا تکرار ہو جائے کہ تحریم و تقبیر مبتلا خبر ہے اور یہ جملے کے دو طرف ہیں دو جز ہیں اور دونوں معروف ہیں حالانکہ پہلا جز معرفہ ہوتا ہے دوسرا نہ گرا ہوتا ہے خبر نہ گرا ہوتا ہے مگر یہاں خبر بھی معروف ہے اب تقبیر علی فلان کے ساتھ تو دونوں جز جب معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا معنیٰ پیدا ہوتا ہے اور وہ اثر تاک اور کثر اب کلام یہاں بند ہوگی کہ نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہی ہے اور کچھ نہیں اور وہ تکبیر کیا ہے اب تقبیر کا علی وہ اللہ اکبر جو اللہ کے بے نے کہا ہمیشہ کہا تو اللہ اکبر ہی تقبیر تحریم میں اسے ان کو کہا کہ تردید کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں نماز کا آغاز کسی اور لفظ سے بھی ہو سکتا ہے جو اللہ اکبر کا معنی پورا کر دے جیسے اللہ اعظم جب فارسی میں کہہ دو اللہ بزرگ درست یہ اس کو میں کیا کروں فبہ کی اہنار کی ایک ایسی بے تقی بات اللہ کے پیارے جیغمبر کی عمر بھر کی نمازیں اسی طرف اللہ ابر سے شروع ہو دو چار جو جملے ادا کر کے آدھا صفحہ آپ کارا کر دی کیا اس کا مقصد دین سے انہرا اللہ کے پیارے جغمبر کے عمل سے بغاوت نہیں ہرگز نہیں نماز کی تحریم تکبیر ہی ہے اور کچھ نہیں جملہ حسر کے ساتھ ہے تو اللہ اکبر ہی تقبیر تحریمہ ہیں جو شخص اللہ اکبر کہے گا اسی کی نماز درست متصور ہوگی اگر باقی امور درست اور جو شخص نماز کا آغاز اللہ اعظم سے کرے یہ اردو میں کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ اور زبان میں بھی یہ تقبیر کہی جا سکتی ہے حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ نماز بادل وہ نماز مردود ہے تو اللہ اوپر ہی تقویر تحریمہ ہے جو نماز کی تحریر اور کچھ نہیں تو یہ نماز کا ایک رکن جس سے تکبیر کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے تقبیرات کا کثرت سے ہماری زندگی میں اہتمام ہونا چاہیے اللہ تعالی کی عظمت کے تصور کے ساتھ اور باقی معنی کی تکبیر کے ساتھ اللہ بات توفیق باغ فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زبانوں کو اپنی دریائی کے ذکر اور نور سے معطر اور منور فرمائے اللہ تعالی ہمارے اندر ایسا جلال اپنا پیدا فرما دے کہ اس کے خوف سے اس کی معصیتوں سے گریز کریں اور اس کے احکام کی ایسی تعظیم ہو کہ اس کے ہر حکم کو بجا لائیں اور اس کی تعمیل و تکمیل کریں بلفی اکول اللہ